بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوسقى لن فصام لها والله سميع عليم پچھلی آیت کریمہ میں ان قلم سلیم اور آگے تلکا رسول الفد اللہ میں اللہ تبارک و تعالی نے رسالت کا بیان فرمایا اور آگے آیت القرسی میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کا بیان فرمایا عیسۂ مبارک کے اندر انتہائی اہم مسئلہ بیان فرمایا کیونکہ اسلام کے اساسی عقائد میں عقیدہ توحید و نبوت ہے عقیدہ توحید و نبوت ہے عقیدہ نبوت ہے عقید کے ساتھ ہی باقی سارے عقائد منسلک ہیں اسی کے ساتھ ہی وابستہ ہیں باقی جتنے بھی عقائد ہیں تو رب تبارک کو تعالیٰ نے سائے کریمہ کے اندر واضح فرما دیا کہ یہ جو عقائد اسلامیہ ہیں ان کے قبول کرنے پر کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا کسی کو مجبور نگ نگ کیا کیا نہیں کیا جائے گا پہلے عیسائی مبارکہ کا شان نزول فن یا عقل اسلام کے ایک شعبی تھے وہ عاقل السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دو بیٹے نصرانی ہیں تو مجھے ان کا نصرانی رہنا بڑا ناگبار گزرتا ہے بڑی مجھے پریشانی ہوتی ہے کہ وہ نسرانی ہیں میں مسلمان ہوں وہ کفر پر مرے اور جہنم جائیں مجھے یہ بات بڑا پریشان کرتی ہے آپ اجازت دیں تو میں انہیں مجبور کر کے مسلمان بنا دوں میں انہیں دھکے کے ساتھ مسلمان کر دوں ربت بارک و نے یہ آیا کریمہ ناز الفرمائی عیسائی مبارکہ کا شان نزول ہی یہ بتا رہا ہے کہ راہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کسی کو دھکے کے ساتھ مسلمان نہیں کرنا کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ ہے مصدر ہے مصدر آج ہمارے دور کے اندر جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں یہ دور زندگا کا بے دینی کا الہاد کا دین دشمنی کا دور ہے دین دشمنی عروج پر ہے جی؟, جی اس کی وجہ ایک کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان ایک فرمایا کرام کا فرمان شریف ہے اگلے سال میں النا صولہ دین ملوک لوگ جو ہیں وہ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوں گے جو ان کے حکمرانوں کا دین ہوگا وہی دین نیچے والوں کا ہوگا لوگوں کا بھی دین وہی ہوگا آپ جہاں بھی دیکھیں اگر آپ ملک کا حاکم وہ دیندار ہے تو سمجھو رعای بھی دین دار ہوگی اگر آپ ملک کا حاکم دین کا دشمن ہے تو پھر رعای بھی ویسی ہوگی اللہ ماشاء اللہ آپ اب بھی دیکھتے ہیں وہ گنے چنے لوگ ہی ہیں جو دین کے ساتھ سچے دل سے محبت کرتے ہیں اور پورے دین کو دین مانتے ہیں دین کو بطور اسلام کو بطور دین کے مانتے ہیں یہ کچھ ہی لوگ ہیں باقی سارے انہوں نے اسلام کو دین کو وہ اسلام کو بطور دین نہیں مانا انہوں نے اسلام کو بطور مذہب مانا ہے صرف چند چیزیں عبادات اور باقی سارے کا سارا کہتے ہیں کہ وہ انسان کا نجی معاملہ ہے پرسنلی معاملہ ہے اس کا وہ چاہے مانے چاہے نہ مانے چاہے عمل کرے چاہے نہ کرے آپ جتنے بھی بے دین لبرل لوگ ہیں انہیں آپ کوئی بھی دین کا حکم سنائیں تو آگے سے آپ کو یہی کہیں گے آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے والے یہ میرا اپنا معاملہ ہے میں چاہوں تو کروں इत... چاہوں تو نہ کروں ہے کسی خاتون نے ٹی وی پر بیٹھی خاتون جو ہے نوزب باللہ اس نے سر پر دوپٹہ نہیں پہنا ہوا تھا جماعت اسلامی کے ایک امیر ان کا کوئی ذیل امیر ہوگا یا کوئی بھی بہرحال ان کا سرکردہ بندہ تھا اس کے ساتھ اس کی بات ہونے لگی تو وہ آگے سے خاتون کو اس نے کہا کہ آپ سر پہ دوپٹہ پہنا کریں آپ یہ کیسے ننگے سر بیٹھی ہوئی ہیں اور منہ کھول کے آپ بیٹھی ہوئی ہیں کروڑوں اربوں لوگ جو ہیں پوری دنیا کے آپ کو دیکھ رہے ہیں اس طرح لوگوں کو دعوتیں گناہ دے رہی ہیں آپ تو آگے سے اس نے کہا کہ یہ دوپٹہ پہننا نہ پہننا یہ میرے رب کا معاملہ ہے اور میرا معاملہ ہے میرے رب نے مجھے چھوٹ دے رکھی ہے اور آگے اس نے آیت یہی پڑھی آیت اس نے یہی پڑھی کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ دین کے اندر جبر نہیں ہے مطلب کیا ہے کہ دین کا قانون جو ہے وہ کسی کو اپنانے میں یہ دیکھیں تھوڑی سی میں آپ کے سامنے اس کی مزید توضیح کر دوں بات کھل جائے کسی کو اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور کرنا یہ جائز نہیں ہے کسی کو دھکے کے ساتھ کہنا کلمہ پڑھ یہ جائز نہیں ہے یا مبارکہ یہ مبارکہ یہی کہہ رہی ہے لیکن ان لوگوں نے کیا کیا قرآن کریم کی غلط تفسیر کی قرآن کریم کو اس کے اصل معنی سے پھیر کر ایک فاسد معنی لیا وہ کیا ہے یہ نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے جو احکامات ہیں نا ان کو ماننا نہ ماننا یہ رب تعالی نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ میرا قرآن اس قدر اس لائق ہے ہی نہیں کہ تم جناب اس کو اپنے اوپر لازم سمجھو یا فرض سمجھو یہ تمہاری مرضی پر ہے تمہاری منشا پر ہے چاہو تو اس کے احکامات کو مان لو چاہو تو رد کر دو بتائیں بھائی ہی لوگوں نے چونکہ جب دل کے اندر گندگی آتی ہے نا گناہ کی محبت آتی ہے تو گناہ کی محبت ایک ہوتا ہے بندہ مجبور ہو کے گناہ کر رہا ہے جی وہ گناہ کو پسند نہیں کرتا مومن گناہ کو پسند نہیں کرتا یہ ذہن میں رہے گناہ کو گناہ سمجھ کرتا ہے گناہ کو نفرت نفرت کے ساتھ ایک اسے یعنی کہ گناہ کی لت پڑ جاتی ہے اسے اس بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ دعا کرے رب کی بارگاہ میں بولا میں چاہتا ہوں بچنا لیکن مجھ سے نہیں بچ جاتا اب تو ہی اپنی رحمت کے صدقے مجھے بچا لے اس گناہ سے کہ نہیں ہے مسئلہ ایسا بندہ مومن ہے اس بندے کے ایمان پر کوئی قدغان نہیں ہے یعنی کہ کوئی بھی اس کے ایمان کو چیلنج نہیں کر سکتا پوری دنیا کے اندر یہ بندہ مومن ہے اپنے آپ کو مجبور سمجھ کے گناہ میں پڑا ہوا ہے اب ایک بندہ وہ ہے جو گناہ کو پسند کر رہا ہے اور ایک طرف گناہ کو پسند کر رہا ہے صرف اتنے تک نہیں پھر گناہ کی تبلیغ کر رہا ہے گناہ کا پرچار کر رہا ہے لوگوں کو بیان کر رہا ہے گناہ کے فائدے بیان کر رہا ہے جیسے پچھلے دنوں میں پورے لاہور میں بڑے بڑے فلکس لگائے گئے تھے سائن بورڈ بڑے بڑے, بڑے وہ لگائے گئے تھے لڑکی کی تصویر لگائیے ساتھ انہوں نے ایک لڑکا بیٹھا ہے وہاں پہ یہ کہا گیا کہ آپ کا بھی وقت آنا ہے شادی کا آپ ابھی سے بندوبست کریں کسی کی بہن بیٹی پھسائیں آپ بھی یہ بڑے بڑے بورڈ آپ کے شہر میں لگائے گئے بتائیں اور سوائے ایک مولوی کے, کسی مولوی کے منہ سے آواز تک نہیں نکلی کہ یہ تبلیغ کس چیز کی ہو رہی ہے تو ان لوگوں نے قرآن کی یہ ہے مبارکہ پڑھ کے گناہ کو جائز سمجھا ہوا ہے گناہ کی تبلیغ کو جائز سمجھا ہوا ہے بے حیائی فحاشی اریاتی جتنی بھی بدماشی ہو رہی ہے اس وقت وہ یہ آئے مبارکہ پڑھ کے سب کو حلال سمجھے کھڑے ہیں تو نوز بلزالے کو ان کا یہ کہنا اچھا ایک ہے اسلام کو قبول کرنا ایک ہے قبول کرنے کے بعد اس کی احکامات کا پابند ہونا احکامات کا پابند ہونا جو ہے یہ بات کی بات ہے کسی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا لیکن جب اس نے قبول کر لیا تو پھر اس کے احکامات مارنے پر اسے مجبور کیا جائے گا پھر اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو اسے مارا جائے گا جیل اٹھا کے پھینکا جائے گا روزہ نہیں رکھتا تو اسے تکلیف دی جائے گی سزا دی جائے گی اس نوزال آج عمران خان حاکم وزیر اعظم ہو تو جو اس کے خلاف کھڑا ہو جائے اس کے خلاف کھڑا ہو جائے اگرچہ وہ بات کی ہی کیوں نہ کر رہا ہو تو یہ سارے ٹی وی اینکر سارے مل کے کہتے ہیں گولی مار دو ان کو مار دو لٹکا دو ان کو سب کو فرق کر دو کہتے نہیں کہتے اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت کا جو غدار ہے وہ ہو جائے واجب القتل اور جو رب کی حکومت کا غدار ہے ہاں؟ یہ اتنے گھٹیا لوگ ہیں نعوذ نوزب اللہ یہ کفر کی منہ ہے جس دماغ کو چڑھ جائے نا وہ بندہ پھر اپنے آپ کو رب سے بھی بڑا سمجھتا ہے میں حقیقت کیا رہا ہوں آپ رب رسول کے قانون کو جہاں مرضی توڑ دو جہاں مرضی کھڑے ہو کے اس کے خلاف بکواس کر دو کسی کو کوئی پروان نوزالک ابھی مجھے ایک بچے ہیں میرے انہوں نے مجھے ایک پوسٹ بھیجی مسلمان ملکوں کے اندر مسلمان ملکوں کے اندر یہ جو لوگ ہیں نا یہ آج کل یہ چل رہا ہے کام کے بہن بھائی کا نکاح عورت کا عورت کے ساتھ نکاح مرد کا مرد کے ساتھ نکاح باقاعدہ پوری دنیا کے بہت سارے ممالک میں اس کو تو قانونی حیثیت حاصل ہو چکی ہے قانونی حیثیت حاصل ہو چکی ہے اب یہ باتیں پاکستان میں بھی چلنے لگی ہیں بتائیں پاکستان میں یہ آٹھ مارچ ابھی جو آٹھ مارچ گزرا ہے یہ ابھی ابھی گزرا ہے اس آٹھ مارچ کو یہاں پہ لڑکیوں نے جناب باقاعدہ پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے انہوں نے کہا تھا اس کام کو قانونی حیثیت دی جائے قانونی حیثیت دی جائے دی جائے کہ مرد مرد کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے اور عورت کے ساتھ نکاح کر سکتی بتائیں نعوذ باللہ من نوزال جی اے وائے جی اے بائی انگریزی کے لفظ ہے دے دے دے. آپ کسی سے بھی جا کے پوچھے اس کا مطلب کیا بنتا ہے اس کا مطلب ہم جنس پرستی ہے مرد کا مرد کے ساتھ عورت کا عورت کے ساتھ نوزب اللہ منظال انہوں نے یہ کہا کہ رب یہ کام کرتا ہے بتائیں بقاید پلے کارڈ اٹھا کے کھڑے پلے کارڈ اٹھا کے کھڑے اب ہمارے مولوی یہ غم منانے سے باہر آئیں تو بات کریں نا ان سے ہم یہ دس دن مولویوں نے ادھم مچائے رکھا ہے امام حسین کے غم میں رونا ہے امام حسین کے غم میں رونا ہے بھائی کس نے کہا ہے اگر کسی کو یاد آ جائے امام حسین کی اور ان پر ہونے والے مظالم یاد آ جائیں تو رونا کس نے اسے ناجائز کہا ہے لیکن پیسے دے کے رولنا ذاکر کو تیس پینتیس لاکھ روپے دے کے لانا اور اسے کہنا یار ہمیں رلا امام حسین کے غم میں یہ منافقت نہیں تو اور ہے کیا ہے ایک بزرگ تھے ان کے پاس ایک بندہ گیا اس نے کہا آپ فلان فلاں خطیب کا فلاں وائض کا بیان سنا کریں اس کا باز سنتے رونا شروع ہو جاتا ہے رونا آنا شروع ہو جاتا ہے بندہ رونے لگ جاتا ہے آپ اس کا آواز سنا کریں اگر سیم نے پتہ کیا کہا انہوں نے کہا جس خاتون کا اپنا بچہ ہو نا اسے رولانے والی ان کی عورتیں عورتوں کی ضرورت نہیں ہوتی اسے خود رونا آتا ہے بھائی جب تک میرے اندر ہی قرض پیدا نہیں ہوگی تو پھر میں کسی کے بات سن کے رونا یہ کیا مطلب ہے بتائیں بھائی وہ تو تب تک ہی میں رووں گا جب تک اس کا اثر مجھ پہ رہے گا جب اس کا اثر ختم تو پھر رونا بھی ختم اور وہ دکھ بھی ختم تو یہ مولوی اس سے نکلیں تو اس بات کی طرف آئے نا بھائی رب تعالیٰ کی گستاخی ہو رہی ہے بتائیں بھائی رب تبارک وہ تعالیٰ کو یہ بدکاری کرنے والا اور کروانے والا کہنا یہ بڑا گناہ یہ امام حسین ردی اللہ تعالیٰ کا قتل بڑا گنا ہے بتائیں رب تعالی کی یہ گستاخی بڑا گناہ ہے نا آج آج تو بولو نا یار یہ بڑا گناہ ہے نا تو پھر بڑے گناہ جو ہے اس کو اگنور کیے بیٹھے کسی کی توجہ نہیں جاری, آج جاری, آج کی جاری, کی جاری کہ رب تعالیٰ کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے رب رسول کے خلاف کتابیں چھپ رہی ہیں آپ کے پاکستان کے اندر آپ کے فوجی فاؤنڈیشن فوجیوں کا سکول راول پنڈی کے اندر کتاب چھپی تھی باندر کی تصویر بنی ہوئی تھی اس کے اوپر لکھا ہوا تھا ہیلو محمد بتائیں بھالو کی تصویر ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ہیلو محمد آپ کو یہ نہیں پتا چل رہا ہمیں کہ ہماری قوم اس وقت کہاں جا کھڑی ہوئی ہے تو بھائی اسلام جو ہے یہ پابندی لگاتا ہے پابندی لگاتے کہ اس کے احکامات کو مانا جائے پھر کہتے ہیں جی دیکھیں جو مرتادو ہو گیا اسلام کو چھوڑ دیا اس نے اس کو قتل کیوں کرتا ہے اسلام اس کے قتل کے کی احکامات کیوں دیتا ہے اس کا مطلب ہے پھر تم زبردستی کلمہ پڑھوا رہے ہو نہیں نہیں زبردستی کلمہ نہیں پڑھا ہے کلمہ پڑھا اس نے اپنی مرضی سے اب اسے اسلام پر رکھنا اسلام پر قائم رکھنا یہ اسلام کی زبردستی نہیں ہے اس نے اپنے ارتداد کو جو اس کی سزا تھی ارتداد کی وہ اس نے خود اپنے اختیار سے قبول کیا ارتداد اس کی سزا بھی اس نے اپنے خود اختیار سے قبول کیا ہے کہ نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ آج نوزالک جو حکومت کا مرتادو حکومت کا باغی ہو جائے وہ تو ٹھہرے واجب القتل ہے جو رب رسول کا باغی ہو جائے رب رسول کے قانون کے سامنے کھڑا ہو جائے رب رسول کے سامنے در در دہن منہ پھٹ بن کے رب رسول کو بھونکنے لگے اس کی کوئی پروا نہیں اور یہ میں کہتا ہوں قسم خدا کی اج جو بڑے بڑے لوگ ذلیل ہو رہے ہیں آج ان کو کتے کتی کہا جا رہا ہے یہ صرف اسی لیے کہا جا رہا ہے انہوں رب رسول کی عزت پر سمجھوتا کیا ہے انہوں نے رب رسول کے گستاخوں کو نہیں پکڑا اپنے گستاخوں کو ان بے ساتھ زمینوں کو نیچے جا پکڑا پھر ان کے ریڈار بھی کام کرتے ہیں پھر ان کی جسوسیاں بھی کام کرتی ہیں پھر سارا کچھ ان کا کام کرتا ہے لیکن جب رب رسول کا گستاخ سامنے کھڑا گستاخی کر رہا ہو یہ بھینسا گروپ اور جتنے بھی گروپ تھے سارے یہاں پہ گستاخ اور نوزب اللہ رسول اللہ علیہ السلام کو ننگی گالیاں دے رہے تھے انہی کتوں نے انہیں ایک ہی رات کے اندر ان کے پاس پر منگوایا اور یہاں سے ان کو باہر بھیج کیا انہوں نے کیا پچھلے سال کی بات ہے ایک اس پہ پابندی تھی کہ وہ پاکستان میں اسلام آباد میں اور حران کو پابندی لگوائی, لگوائی, لگوائی, لگوائی تھی جو ان کے سمجھدار مولوی ہے تقریر نہ کروائی جائے یہ ہمارے لیے مسئلہ کھڑا کرتا ہے لیکن باوجود اس کے ایک ہی رات کے اندر اس کمینے کی پابندی ہٹائی گئی اسلام اسلام آباد کے در جلسہ رکھایا گیا حکمران کتے جو ہیں انہوں نے جناب جلسہ رکھوایا اس بغیرہ تنہیں ایک ہی دن اسی رات کے اندر اسلام آباد کیا اور اسلام آباد کے این مرکت کے اندر کڑے ہو کر اس نے بکواس کی کہ سب سے بڑا کافر اس امت کا ابو بگر چندیق ہے یہ اس نے تقریر کی اور اسی رات کے اندر اسے دبائی فرار کروا دیا گیا بتائیں یہ جب انناسولادین ملوکوں کا مطلب کیا ہے پھر یہی خود بڑے گستاخ ہیں یہی بہت بڑے لانتی ہیں یہی رب کے غدار ہیں رب کے دشمن ہیں، اس کے حبیب کے دشمن ہیں اس کی توحید کے دشمن ہے محبوب کے شہابہ کے دشمن ہے یہ پورے دین کے قرآن کے دشمن ہیں یہ لوگ. اور خود بعد میں شیعہ اور نے یہ کہا انہوں نے کہا ہم نے پابندی لگوائی تھی یہ آپ کے حکمران وغیرہ کے نکلے ہیں انہوں نے یہ حرکت کروائی ہے پابندی بھی انہوں نے خود ہٹوائی ہے تقریر بھی کروائی ہے ایک ہی رات کے اندر پاسپورٹ تھما کے اسے پاکستان سے باہر بھیج دیے اب وہ باہر بیٹھا, باہر بیٹھا, ہے بیٹھا وہاں پہ جتنا وہاں بیٹھ کے پوچھنے والا نہیں ہے بلا بلا نیان نیان اب تو اس علاقے میں چلا گیا جہاں کے حکمران تو بےغیر عوام بھی کے مسئلے پر غیرت نہیں آتی دین کے مسئلے میں غیرت نہیں آتی انہیں بھی آج قرآن کریم کی غلط تفسیر کر کے ہر غلط کام کو حلال کر دیا گیا اور ہر غلط کام کو دیا دیا نوزب اللہ جتنی بدکاری کی یہ تبلیغ کر رہے ہیں نعوذ باللہ بھائی بہن کا چکر دکھا رہے ہیں فلموں میں مطلب کیا ہے یہ آپ کو نہیں پتا غیر محسوس طریقے سے یہ زیر گھول رہے ہیں ہمارے اندر یہ بھی کچھ دن کی بات ہے ایک دو مہینے ہوئے ہیں پنڈی کے اندر ایک بہن نے بھائی کے ساتھ شادی کر لی ہے پتہ جب تب چلا ہے جب ان کے محبت کا تعلق تھا ہم نے مولیوں سے بھی پوچھا ہے کریں پتہ نہیں کون سا مولوی تھا ایسا کارٹون جس نے اس کام کی بھی اجازت بہن کا نکاح بھائی کے ساتھ کہاں پہ, کہاں پہ پاکستان میں کہاں پہ پنجاب, پنجاب میں کہاں پہ پنجی پنڈی پنجی میں لایک رہا پھر دین ایک یا دی ای مبارک کو پکڑ کے نوزب اللہ منظال پورے دین کا حلیہ بگاڑ دیا ان تو نے اور نوز باللہ انہوں نے یہ کہا کہ اسلام پہ یہ آپ پڑھ کے اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں جہاد پہ کہتے ہیں کہ جہاد جو تم کرتے ہو یہ زبردستی مسلمان کرنے کے لئے کرتے ہو میں نے کہا یہ کہا کس نے ہے کو کہ اس جہاد کا جو فلسفہ ہے جہاد جو رب تبارک و نے فرض کیا ہے حالی اسلام پر جہاد کی جو منطق ہے وہ آپ کو سمجھ بھی آئی ہے جہاد تو رب تبارک و تعالی نے لازم اس لئے کیا دنیا سے فساد ختم ہو لا تک، حتی لا تکون فتنہ ہے؟ اتبار گوتا کہ کافروں کے ساتھ کتاب کرو قتل کرو یہاں تک کہ فتنا ختم ہو جائے تو فتنہ پرور بند رہے اور یہی وجہ ہے اچھا ایک طرف اسلام کے جہاد پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ زبردستی کلمہ پڑھاتے ہیں اسلام کے زبردستی کلمہ نہ پڑھانے کی ایک بہت بڑی دلیل میں آپ کا سامنے رکھنے لگا ہوں اسلام کی حکومت ہونا اسلام کافروں سے جو ضمنی کافر ہیں ان سے جزیا لیتا ہے کیا لیتا ہے جزیا لیتا ہے کہ جزیا دو ہمیں آپ چاہے کافر ہی رہو ہمیں کوئی پرواہ نہیں اب اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرو اب آپ بتائیں یہاں پہ وہ والا معاملہ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود یہاں پہ عیسائی رہتے نہیں رہتے بتائیں یار آپ مسلمان بیٹھے ہیں آج تک آپ نے کسی عیسائی کی طرف انگلی بھی اٹھائی ہے ہماری گلی میں نہیں آتا یہاں صفائی کرنے کے لیے گند اٹھانے کے لیے آتے ہیں کبھی کسی کو تکلیف دی ہے ہم نے نہیں نہ دی تو یہ اسلام کا ہی حکم ہے یہ اسلام کا حکم ہے اللہ ایسا ہماری طبیعتوں کے اندر راستے کی ہے آج ہمارے سامنے کھڑا عیسائی مگر ہم بھی جس طرح ہندو کتے کرتے ہیں جس طرح کافر کتے کرتے ہیں کہ جناب وہ دیکھتے ہیں جناب آج ہمارے دس ملکوں کو تباہ کیا عیسائی نے ہم اس عیسائی چوڑے کی وجہ سے ان عیسائیوں کو تنگ کریں کیوں کریں یہ ہمارا اسلام ایجاد نہیں دیتا یہ وہ زلیل ہیں کہ ان کا کہیں پہ بھی کافر کتا مارا جائے تو اپنے ملک کے مسلمانوں کو جناب کرنا شروع کر دیتے ہیں ان پہ سختیہ شروع کر دیتے ہیں لیکن یہ ہمارا اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا ہمارا اسلام کیا کہتا ہے جو کافر زمی آپ کے ملک میں رہتا ہے مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے وہ جزیہ دے کے رہتا ہے اس پر کسی طرح کے کوئی کدغن نہیں ہے اس کی عزت بھی محفوظ ہے مال بھی محفوظ ہے جان بھی محفوظ ہے ہر چیز محفوظ ہے اس کی اس خون تک محفوظ ہے اس ایک طرف یہ بکتے ہیں کہ اسلام زبردستی مسلمان کرتا ہے یہ جیزیہ جو ہے یہ کافر کو کافر رہنے کی اجازت دیتا ہے اپنی مرضی سے قبول کرے اسلام تو ٹھیک ہے اپنی مرضی سے قبول نہیں کرتا اسلام مجبور نہیں کرتا اس کا مطلب کیا ہے جزیا جو ہے یہ کافر کو کافر رہنے کی اجازت اجازت دیتا ہے اپنی مرضی سے قبول کر مجبور نہیں کرتا مرضی سے قبول کر لے اسلام آ جائے اسلام میں اسلام کے تعمل سے وابستہ ہو جا اسلام مجبور نہیں کرتا کافر کو کافر رہنے کی اس کے اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت دیتا ہے اسلام اور ان کے مذہب کے مطابق نکاح کرنے کی طلاق دینے کی جیسے ان کا طریقہ ہے وہ سب کی اجازت دیتا ہے اسلام لیکن آپ یہ بات ذرا غور سے سنیں ایک طرف یہ کافر اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے زبردستی کلمہ پڑھوایا ہے اور جہاد کرتے ہی اسلام قبول کروانے کے لیے بھائی نہ اسلام جہاد جہاد جہا جو ہے وہ اسلام قبول کروانے کے لیے نہیں کیا جاتا اسلام جہاد کی اجازت اس لیے دیتا ہے تاکہ لوگوں میں فتنہ ختم ہو اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ اسلام جو ہے ہر بندے پہ بھی جزیہ لازم نہیں کرتا جزیہ لازم اسلام اس پہ کرتا ہے جو, جو جوان ہو کیا ہو کیا جوان کیا؟ ہو جو بوڑھا ہو جائے اسلام اس پہ جیزے نہیں دیتا کیوں اب اس کے اندر طاقت نہیں ہے اسلام کے خلاف بھونکنے کی اسلام کے خلاف نہیں کھڑا ہو سکتا وہ اسلام کے خلاف تنظیم سازی نہیں کر سکتا کوئی تحریک نہیں چلا سکتا اور اس طرح کہ عورتوں پر بھی اسلام لازم نہیں کرتا کہ وہ جیزیا دیں کیوں؟, کیوں کہ عورتیں بھی تنظیم نہیں کر سکتی علیہ کوئی ہے ہاں؟ جیسے کچھ عورتیں آج کل تو فتنا پرور عورتیں ہیں بہت ساری این جی اوز چلا رہے ہیں ایسی عورتوں کو پھر معافی نہیں ہوگی وہ عورتیں جو کافروں کی عورتیں ہوں چاہے ان پر اس وہ فتنہ فساد نہ کریں تو اسلام ان پر بھی جیزی لازم نہیں کرتا اسے ثابت کیا ہوا کہ اسلام جو لازم کر رہا اسلام کا جو نظریہ جہاد ہے وہ اسلام قبول کروانے کے لیے نہیں ہے وہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ لوگ فتنہ نہ کھڑا کریں اسلام کی حکومتوں فتنہ کس طرح لوگوں کو کافر نہ کریں لوگوں کے سامنے اپنے گندے مذہب کے فوائد بیان نہ کریں اس لیے اسلام نے ان پر جزیہ لازم کیا ہے کہ کوئی بھی کافر کھڑا ہو کے اپنے گندے مذہب کی تبلیغ نہ کرے لوگوں کو جناب نہ لوگوں کو کافر نہ کرے لیکن بتائیں جب اسلام کی کڑیاں ہی ٹوٹ چکی ہوں اسلام کو, کو پوچھنے والا ہی نہ رہا ہو تو یہاں پہ پھر کتنے کافر لگے پھرتے ہیں گلی گلی کے اندر اسلام کے خلاف جناب لیکچر دیے جا رہے ہیں گلی گلی کے اندر اسلام کے خلاف باتیں کی جا رہی ہیں اپنے کلم پڑھنے والے لوگ کلم پڑھ کے کہتے پھرتے ہیں جناب اسلام کی تو بات ماننا ضروری نہیں ہے کیوں بھائی نہیں سمجھا رہا مسئلہ یار. مصح یار. مصح یار یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے لا کراف الدین قرآن بی... پڑھ کے ہی قرآن کا انکار کیا جا رہا ہے اور کیا مطلب ہوتا ہے اس کا رب تبارک و تعالی نے جو فرمایا یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے آپ کو مثال دے رہا ہوں کوئی بھی خاتون نہ باہر باہر سے گزر رہی ہے ابھی کوئی بندہ اسے کہہ سکتا ہے چل میرے گھر مجبور کر سکتا ہے اسے اسے مجبور کر سکتا ہے تو نہ کوئی بھی خاتون ہے پردہ طریقے سے جا رہی ہے کسی کام کو جا رہی ہوں منع نہیں کریں گے ہم ہم منع کرنے والے یا نہیں اس عورت پہ آپ کو پابندی نہیں لگا سکتے لیکن اب وہی عورت اگر اختیار کے ساتھ آپ کو پسند کر کے آپ کے ساتھ نکاح کر لے تو کیا خیال ہے پھر عام اجازت ہوگی اسے جہاں چاہے چلی جائے ہاں بھائی روکیں گے نہیں روکیں گے روکیں گے نا اب بتائیں ایک نکاح کا معاملہ ہو تو جہاں نکاح کا معاملہ ہو جائے وہاں مجبور کیا جائے گا کہ مرد کی عزت کا بھی خیال کرے اس کی اجازت کے بغیر گھر سے بھی نہ جائے تو جہاں معاملہ دین اسلام کا ہو جب بات آئے ہر بندہ اپنے شوہر بن کے بیٹھا ہو تو بی، اپنی بیوی کو اس طرح اپنا ماتحت کرے کہ وہ اس کی پابند رہے لیکن جب بات آئے رب بارک بتا کی اور اس کے قانون کی <سلام> <سلام> تو وہاں جی مانو نہ مانو سب حلال ہے آپ <سلام> کی مرضی ہے آپ کا پرسنلی میٹر ہے آپ مانے نہ مانے آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی بتانے والا نہیں آپ تو <سلام> بتائیں رب تبارک بتا کی خودداری نہیں ہے اگلی مبا... اسی آئے مبارکہ کا اگلی حصہ دیکھیں آپ یہاں لا اقراح فی الدین اللہ تبارک و نے فہمیا دین قبول کروانے میں کوئی جبر نہیں کوئی اقراح نہیں کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا کیوں مجبور نہیں کیا جائے گا اگر رب تبارک و تعالی نے وجہ بھی بیان فرما دی قد توینا الرشد من الغائی آپ نے فہمیا رب تبارک و تعالی نے کیونکہ گمراہی سے ہدایت واضح ہو چکی ہے میرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو کھول کے بیان کر دیا ہے اب قرآن آ گیا ہے اب کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا مجبور تو وہ کرتے ہیں جو مجبور کرتے ہیں مسلمانوں کو اسلام چھوڑنے پر الزام نہیں ہے ان پر الزام نہیں ہے وہی بات ہے نا کتا جو ہے نا کتا کتا کو بڑا پسند جانتا ہے مردار کو پلیت چیزوں کو بڑا پسند جانتا ہے بڑا لطف اندوز ہوتا ہے انجوائے کرتا ہے کتا کیونکہ اس کی طبیعت گندی ہے اور جس کی طبیعت اچھی ہو وہ غلط چیزوں کی طرف کبھی مائل نہیں ہوتا تو یہ تو حرکت کی ہے کافروں نے شدید تاریخ کس نے چلائی تھی لاکھوں مسلمانوں کو ہندو کرنے کے لیے آج بھی جناب ان زلیلوں کے مسلمان عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کے پیچھے یہی لوجے کیا ہے, یہی منطق ہے کہ ان کی عورتوں کو پھنساؤ لڑکیوں کو ہے کمزور ذہن کی لڑکیوں کو پھنساؤ اور ان کے ساتھ نکاح کرو یعنی کہ جو بھی ان کا طریقہ ہے نکاح کرنے کا وہ نکاح کرو پھر ان کے بچے بھی ہندو ہوں وہ ان کو بھی زبردستی ہندو کرو है? آج ان کے گلے پر چھوڑی رکھ کے کہا جاتا ہے کہہو جے شری راہ آج ان کے گلے پہ چھوڑی رکھ کے خنجر رکھ کے پسو رکھ کے کہا جاتا ہے کہہو گو ماتا کی جے یا ہندی کی جے یا کچھ بھی ان کے کفری عقل مات ہیں وہ کنمایا جاتا ہوں ہوں سے ہم نے تو کبھی کسی کے گلے پر خنجر رکھ کے نہیں کہا کہ تم کلمہ پڑھو اعظام ہم پر ہے ہمارے مسلمان بچوں کو زبردستی ان کے گلوں کے اندر ٹائیاں پہنوائی جاتی ہیں ہم نے تو نہیں کہا کبھی کسی کو کہ اپنا ہمارا امام باندھو اپنے سر پر ہم نے تو کبھی کسی کو مجبور نہیں کیا ہاں کبھی کیا کسی کو مجبور ہم تو پھر مجبور تو وہ ہمیں کر رہے ہیں آج بچہ پڑھنے جائے سکول میں ٹائی باندھ کے نا جائے اسے اسکول سے باہر بہن دیتے ہیں. مجبور, ہیں. ہیں. مجبور ہیں مجبور تو وہ کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں مجبور بتائیں اسلام میں زبردستی نہیں ہے مطلب رب کا حکم مانو نہ مانو آندھر زبردستی نہیں ہے لیکن یہ زلیل ایسے کمینے ہیں انگریز کے حکم کے ایسے پابند ہیں انگریز کو رب تالا سے بھی بڑا جانتے ہیں اس کا ایک ایک حکم اس کے ایک ایک عقیدے کے پابند بنے ہوئے اور زبردستی عمل کرواتے ہیں اس پر زبردستی عمل کرواتے ہیں اس پر رفتار کو اسلام قبول کروانے میں جبر نہیں ہے کیوں کہ ہدایت بھی اب واضح ہو چکی ہے گمراہ بھی سب کے سامنے کھل کے آ چکی ہے بے دینی کو بے دینی بتا دیا ہے چوری کو چوری بتا دیا ہے ٹھگی کو ٹھگی بتا دیا ہے واضح کر دیا میرے حبیب نے اب کوئی بات رہ نہیں گئی پیچھے کسی کو زبردستی یعنی اسے سمجھ نہیں آ رہی حق کا راستہ کون سا باطل کا راستہ کون سا ہے تو پھر بھی اسے مجبور کیا جائے نہ سب کچھ سمجھ آ گئی حق آگ کیا ہے میرے محبوب علیہ پوری دنیا کے اندر یہاں سے لکھتے ہیں وہاں سے کیا ہو جائے کوئی گارنٹی نہیں ہے دو سو سال پہلے جی پال نبی نے اپنے لبدت سے جو قرآن, قرآن <تصفح> ہو ہو کالے کا کا مسل... اردو بولنے والا عربی بولنے والا فرینچ بولنے والا کوئی بھی زبان بولنے والا بندہ ہے اس کے بعد جو بھی قرآن رقت بار کو مطالعہ کا ہوگا وہ قرآن یہی ہوگا الحمد کے علب سے شروع ہو رہا ہے سین پہ ختم ہو رہا ہو <تصفح> <بس تصفح> تو یہ موجود نہیں حضور کا بتائیں عالم کتنے سارے دنیا سے گئے اور بعد میں جناب وہ کتابیں ان کی تبدیل ہو گئی دنیا میں وہ رہتے تھے ان کی زندگی میں کتابیں ان کی تبدیل ہو گئی اتنی اتنی گڑبڑ ہو گئی لیکن قربان جائیں قرآن کریم کی عظمت اور شان پر اس کے ایجاد پر کے ہونے پر قربان جائیں جیسے کریما کل سے سامنے آتا فرمایا تھا امین آخری بار پڑھ گئے تھے مجال ہے اس میں سے ایک لفظ کیا ایک زبر زہری دائن رفت بار یہ تو سب کے سامنے ہے اللہ, اکبر فَمَن يَكْفَر اللہ اکبر رب تعالی جو بندہ کے کے کے ساتھ ساتھ یہ میں رہے ہر اس کو کہتے ہیں جو رب تبارک بالا کے حکم سے اپنا حکم منوائے رب تعالیٰ کی عبادت سے اپنی عبادت کروائے جیسے قرآن میں فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم نے نہیں دیکھا اس بندے کو جس نے اپنے نفس کو الہ بنا لیا ہے ہے بھول आ... آع... رہی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم نے اس بندے کو نہیں دیکھا جس نے اپنے نفس کو الہ بنا لیا ہے اپنے نفس کو مابوط بنا لیا ہے یعنی اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہے رب رسول کے حکم کو کوئی جناب اہمیت نہیں دے رہا ربت بار کو تعالی نے قرآن کریم میرے شاہ فرمایا تو بتائیں آج جنہوں نے اپنے حکم کو میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو میرا میں جو کہہ رہا ہوں حدیث رہا ہوں، جو میں جو کہہ رہا ہوں اب جو بندہ اس بات سے کھڑا ہے بتائیں وہ تاخت نہیں ہے ہر وہ شخص ہر وہ ذات ہر وہ بندہ ہر وہ, بندہ، ہر وہ چیز جو ربت بارک مطالعہ کے حکم کے بجائے اپنا حکم ماننے کا کہے ربت بارک مطالعہ کی عبادت کے بجائے اپنی عبادت کا کہے کہ میری عبادت کرو تو ہر وہ شاید تاغوت ہے وہ کیا ہے آمی. تاغوت آمی. ہے آمی. اب بتائیں ہمارے ملک پاکستان کے اندر رب تعلی کا حکم ماننے کا کہا جاتا ہے یا اپنا حکم ماننے کا کہا جاتا ہے حکمران جو کر رہے ہیں اپنے حکم منوانے کی بات کرتے ہیں یا رب کے حکم کی بات کرتے ہیں تو بتائیں یہ تاغوت ہوئے یا نہیں ہوئے ہر سیاسی پارٹی جتنی بھی سیاسی پارٹیاں لگی پھرتی ہیں ان کے امیر بھی تاغوت ہیں اور ان کے ماننے والے سارے تاغوت کے پجاری ہیں سب سے بڑا تاغوت اس وقت پاکستان کے اندر یہ سیاسی ٹولا اور یہ سارے جتنے بھی ہیں یہ ٹی وی والے اینکر مینکر سارے کے سارے یہ تاغوت ہیں اور خدا کے لیے اپنے آپ کو بچا لیں رب ارشا فرماتا ہے کہ رب کو مان دیکھیں دونوں چیزوں کا اکٹھے ذکر ہوا اور پہلے کس چیز کا ذکر ہوا میں یبر بھی یوم میں جو بندہ تاغت کا انکار اور اللہ پر ایمان لائے رب نے یہ کیوں نہیں کہا جو اللہ پر ایمان لائے اور تاغوت کا انکار کرے پہلے یہ کہا کہ تاغوت کا انکار کرے پھر کہا کہ رب پر ایمان لائے کیا مطلب ہے اس کا رب تبارک و تعالی نے کہا کہ میرے مج میری ذات پر ایمان جو ہے تب تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک مجھے ماننے سے پہلے میرے دشمن کا انکار نہ کرو میرے دشمن کا انکار پہلے ہے رب تبارک و تعالی کہ دشمن کا انکار پہلے رب تبارک و تعالی پر ایمان بعد میں کیا مطلب, مطلب ہے مطلب है مطلب है؟ مطلب آج جتنے بھی ہیں جتنے بھی لوگ سارے کے سارے ان سیاسی پارٹیوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ان کو اپنا رہنما بنائے بیٹھے ہیں یہ شیخ رشید کا اپنا ذاتی بیان ریکارڈ پر موجود ہے اس نے خود کہا ہے اس نے کہا ہم تو پیدا ہی اس لیے ہیں دنیا میں آئے اس لیے ہیں کہ ہم بھٹو کے نعرے لگائیں نواز شریف کے نعرے لگائیں عمران خان کے نعرے لگائیں بتائیں بھائی ہم اس لیے آئے ہیں دنیا میں رب نے ہمیں اس لیے پیدا کیا رب تبارے کو بتا لے میں کیا فرمایا باخلطم ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں یہ فرمایا کہ میرے پی... ان کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ, ہے کہ یہ میری عبادت کریں اور یہ کیا کہتے پھرتے ہیں آج بھی بتائے کتنے لوگ ہیں جو سیاسی ایسے ان کے پیچھے کتے کی طرح پڑا ہوئے ہیں ان کے پلے کچھ بھی نہیں پڑتا ہے یا نہیں سوائے بھونکنے کے اپنے سے لڑ پڑے کسی سے لڑ پڑے یہی پہ ایک اچھا بلا بارش بندہ سفید داڑی والا نمازی تھا ہمارا اس کا بیٹا ابا اس کا وہ میری باتیں سنتا تھا تو وہ اس کا من بھی مسلمان ہو گیا بیٹے جو ہے اس کا وہ شیطان خان کا بندہ تھا وہ تھا. وہ تغوت کا پوجہ رہی تھا اسے کسی نے کہا کہ تیرہ ابا تو وہ وہ میرے خلاب بڑی باتیں کرتا تھا کیونکہ میں اس کی تغوت کی خلاب باتیں کرتا تھا تو اس نے کہا کسی نے کہا اسے یا تیرہ ابا تو یہ کہتا ہے تو پھر کیا باتیں کرتا ہے کہتا ابا تو چبل ہے کہتا ابا تو چبل ہے کہتے اس کی کیا ہے تو چبل ہے اسے کیا کہتا یہ تو میں جانتا ہوں نعوذ نوزوب اللہ تو یہ تاغوت کی محبت جو ہے نا وہ انہیں بےمان کر گئی ہے میں حقیقت کہہ رہا ہوں آج جو پیر جو مولوی ان تاوتوں کے ساتھ کھڑا ہے وہ نہ پیر ہے نہ مولوی ہے میں پکا کہہ رہا ہوں خدا کے لیے آپ اس بات کو سمجھیں جس کا پیر جس کی جماعت کا مولوی ان سیاسی جماعتوں میں سے کسی کے ساتھ کھڑا ہے وہ سمجھ جائیں وہ چور ہے وہ عالم نہیں ہے وہ پیر نہیں ہے جب کریم اکلے سامنے فرما دیا امام اعظم پوری وقت فرمان جی بھی موجود ہے آپ فرماتے ہیں جب کسی عالم کو دیکھو نا حکمرانوں کے دروازے پہ جا رہا ہو حکمرانوں کے دروازے پہ جا رہا ہو تو میں یقین کر لو وہ چور ہے یقین کر لو وہ کیا ہے چور ہے اللہ اکبر کتنی بڑی بات, بات, بات <سؤال> <insele> ہے <سؤال> <اور آج> کیا <سؤال> کیا <سؤال> کیا <سؤال> دروازے پہ جا رہا ہے اسلام نے پتا کیا کہا اللہ اکبر ایک بندے نے حضور کو کہا یا رسول اللہ مجھے فلاں علاقے کا ہاکے بنا اگر سمجھنا آکلسلام سامنے سب سے پہلے اللہ اکبر جو آکل صحت اسلام نے میں رکھا نا میں رکھا عہدہ دینے کا عہدے کی تقسیم کا حضور نے معیار رکھا میں اسے دیجیے جو نہ مانگے اسے دیجیے جو نہ مانگ. مانگے جو مانگ رہا ہے نا اسے نہ دی جائے اور یہی بات ہے ابو صدی کا ہاتھ پکڑ کے بیعت کر رہے ہیں وہ پیچھے کر رہے ہیں وہ پیچھے کر رہے ہیں اور یہاں کیا ہے یہاں سب سے بڑا معیار کیا ہے بھٹو جی آپ کس کے بیٹے ہیں آپ کیوں سیاستدان ہیں میں زرداری کہوں اس لیے آپ کی ماں کیوں ہیں وہ بھٹو کی تھی اس لیے اچھے جی آپ کیوں سیاست ہے مریم صاحبہ نواز شریف کی بیٹی سب سے بڑی سب سے ان کے اندر جو شفٹ پائی جاتی نا حاکم بننے والی سیاستدان بننے والی وہ یہی ہے بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے عقل ہے نہیں بد عقل ہے پرلے درجے کا نہ فام ہے نہ تر ہے پرلے درجے کا لچا ہے کمین ہے لڑا ہے کچھ بھی ہے نہیں جی کیوں ای کا بیٹا ہے جمہوری کا بیٹا ہے لہٰذا بنے گا لیکن قربان جائیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ آپ نے جب رومیوں کے جرنیل کے سامنے آئے نا جی وہ جرنیل سامنے آیا وہ کہنے لگا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو وہ جو تلوار آپ پر آپ کے نبی پر اللہ نے نازل کی تھی اللہ اکبر جو نازل کی تھی میں نے سنا ہے وہ تلوار آپ کو ملی ہے تلوار وہ جہاں بھی جاتی ہے فتح ہوتی ہے وہ تلوار تو دکھائیں جو رب نے بھیجی ہے آج خالب ولید نے کہا کہ تجھے کس بیوقوف نے کہا ہے کہ تلوار میری جو ہے وہ آسمان سے آئی ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم نے مجھے دی ہے اور انہوں نے کہا جی میں نے سنا ہے آپ نے فرمایا کہ میری تو ایک ایک جنگ میں گیارہ گیارہ تلواریں ٹوٹ جاتی ہیں ایک ایک جنگ میں گیارہ گیارہ تلواریں ٹوٹ جیتے ہیں وہ جرنیل کہنے لگا تو پھر کیا وجہ ہے اتنا زور ہونے کی ہر جنگ میں تمہیں فتح ہوتی ہے آپ میں جو تلوار نہیں نہ ٹوٹتی وہ اسلام ہے تلوار نہیں ٹوٹتی وہ کیا ہے وہ اسلام ہے وہ اسلام والی تلوار ہے جو رب تبارک وطال نے ہمیں دی ہے اسی کی محبت اسی کا جذبہ اسی کا سارا کچھ ہے آگے اس نے پتا کیا کہا اسے کہ میں اسلام لے آؤں لوں۔ تو مسلمان ہونے میں میرا درجہ آپ والا ہو جائے گا اللہ اکبر خالد ولید نے فرمایا کہ کیا بات کرتے ہو میرے والا نہیں میرے سے بھی اوپر ہوگا اس نے کہا وہ کیسے آپ نے کہ میں نے تو رسول اللہ علیہ السلام کے موجزات دیکھے میں نے تو قرآن دیکھا ہے میں نے تو سارا کچھ دیکھا ہے تیرا ایمان بالغیب ہوگا نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں پھر بھی میرے نبی کو مانے گا تیرا تو ایمان میرے سے بھی اوپر درجے کا ہوگا کیسی باتیں چھوٹی باتیں بات کی اگر آگے سے اس نے کہا کہ کوئی جرنیلی حضرت خالد بن رضی اللہ تعالی نے فرمایا نا ہمارے ہاں سب سے بڑا معیاری یہی ہے کسی کو ڈگری دینے کا عہدہ دینے کا مانگے نا دیشا وہ مانگے نہ یہاں جو مانگتے پھرتے بچارے بیچارے سردے پھرتے ہیں بتائیں وہ مستحق ہیں ان کو تو بنانی نہیں چاہیے یہاں تو لڑتے پھرتے ہیں سردے تے پھرتے ہیں رب تبارک وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں, دیکھیں اللہ اکبر فمئ اکبر بتاغوت یومم باللہ جو بندہ تاغوت کا انکار کرے و یومم باللہ اور رب پر ایمان لائے فاکد استمسا قبل الحورۃ المسقى میں اس بندے نے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا ہے رب پر ایمان لانا اور تاغوت کا انکار کرنا یہ دو چیزیں رب تبارک کو جس بندے کے اندر پیدا ہو جائیں رب کی ذات پر ایمان اور تاغوت کا انکار رقطب ہے اس نے مضبوط کڑے کو پکڑا اروا کہتے ہیں عربی زبان کے اندر جیسے وہ چائے کا کپ نہیں ہوتا اس کے اندر ساتھ یہ لگا ہوتا ہے है? اس طرح انگلی ڈال کے اس طرح کر کے پیتے ہیں اسے جگ ہو گیا کوئی بھی شاید ہو گئی اس طرح کر کے اس کا کڑا ہوتا ہے اور اس رسی کو بھی کہتے ہیں جو اوپر سے لٹکی بھی ہو بندہ اس رسی کو پکڑ لے ہوا بھی آتا رہے آتی رہے کچھ بھی ہوتا رہے وہ گرتا نہیں ہے مضبوط کڑا ہے نا جی رفت بار کو بتا فرمایا یہ ایک معقول چیز کو رفتار نے محسوس چیز کڑے کے ساتھ اپنی ذات پر ایمان اور تاغت کے انکار کو اس کے فائدے کو اس کے سمرے کو ایک معقول چیز تھی رفتار کو جانے کے لیے ایک محسوس کڑا جو ہے اس کو بیان کیا تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ اس کے ساتھ وابستہ ہونے کا نفع کیا ہوگا ہی نہ ہوگا ہی نہیں اور آگے پتہ کیا فرمایا رفتال نے <تصفح> میں کہ میری ذات کے ساتھ تعلق جو ہے اللہ اکبر رفتار نے فرمایا کہ کہ لن میں اس میں پھر یہ ٹوٹتی نہیں ہے. یہ, <تصفح> ہے یہ وہ رسی ہے یہ وہ کڑی ہے رب بارک و تعالیٰ کی بارگاہ پر ایمان رب تعالی کی ذات پر ایمان اور تاغوت کا انکار یہ وہ کڑی ہے یہ وہ کڑا ہے یہ وہ اروس کا مضبوط کڑا ہے رب بارک و تعالیٰ نے یہ کسی کی سستی کی وجہ سے چھوٹ تو سکتا ہے لیکن ٹوٹ کبھی بھی نہیں سکتا ٹوٹ نہیں سکتا اللہ اکبر ایک بزرگ تھے خواب میں کا ہوا کہنے یا رسول اللہ دعا کریں میرا ایمان جو وہ نہ چلا جائے کہیں میں کافر نہ ہو جاؤں ہیں ان کا کہیں اللہ تعالیٰ ایمان ہی نہ میرا لے لے آکل شام جلال میں آ گئے سامنے میں کیا رفت بار کو تلا تیرا ایمان چھینے تو رہ تیرا ایمان کہیں بھی نہیں جائے گا وفادار تیرا ایمان کہیں بھی نہیں جائے گا تو بھائی رفت بارک و تعالیٰ نے اس میں وہ نہیں وہ ٹوٹنے والی نہیں ہے رسی اللہ اکبر و سمیع و العلیم تو جن لوگوں کو بھی چاہیے نا وہ لوگ بھی رب تبارک و تعالیٰ کا دامن تھامیں اس کی اس پر ایمان کا دامن تھامیں رب تبارک بارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکے رہیں انہیں پھر کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہے اللہ اکبر واللہ سمی و اللہ حسنی علیم اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے اگر رب تبارک وطالعہ نے شاہ فرمایا جی آخری آئے مبارکہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ولی ہے دوست ہے حبیب ہے اللہ تعالیٰ یار ہے کن کا ممنوں کا اللہ یار ہے مومنوں کا اللہ خود بھرما رہا ہے کیسی یاری یاری ہے خال کے کائنات خود بیان کرے مگر میں یار ہوں مومنوں کا اور آگے رب تبارک و تعالی نے اور میں کہ یار جو ہے وہ یار کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے تو میں اللہ تبارک و تعالی پھر مومنوں کو الظلمات ظول نور اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لاتا ہے اور رہے کافر تاغوت تاغوت کے پجاری بلدین کافر تعوت رہے کافر تو کافروں کے جو یار ہیں ان کے دوست ہیں وہ تاغت ہیں وہ کیا ہیں وہ تاغوت ہیں یو خرجون پہ لانا چاہتا ہے گھر میں بیٹھی دین پڑتی لڑکی کو نکال کر کے وہ جناب اور حاصل کے جناب گندے ماحول میں لے جانا چاہتا ہے وہ جناب میاں بیوی بی کا رشتہ تڑوا کے عورت کا عورت کے ساتھ مرد کا مرد کے ساتھ نکاح کروانا چاہتا ہے یہ سارے جتنے بھی ہیں سارے تغوت ہیں رکھ تعلیم یہ نور سے نکال کر کے تمہیں اندھیرے کی طرف لے جانا چاہتے ہیں لاڈ میں کالا نور سے نکال کے اندھیرے کی طرف لے گیا ہے سر سور نور سے نکال کے اندھیرے کی طرف لے گیا ہے یہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں سارے نور سے نکال کے اندھیرے کی طرف لے جا رہے ہیں رب اصحاب النار بھائی یہ جنمی ہیں یہ کیا ہے جنمی ہم خالد ان جہنم میں ہمیشہ رہیں گے مزے کی بات دیکھیں اور خوشگوار معاملہ دیکھیں جہاں فرمایا نا کہ اللہ مومنوں کو اندھیرے سے نکال کے جنت لے جانا چاہتا ہے وہاں ان کا بدلہ نہیں بیان کیا ان کو ملے گا کیا ان کو ملے گا کیا اور جہاں بیان کی نا رب تبارے نے کافروں کا اور تاغوت کا اور ان کے یاروں کا بلیوں کا وہاں بیان کیا یہ جنمی ہے وہاں نہیں کہا کہ یہ بھی جنتی ہیں۔ رقت بارکوتا نے کیوں نہیں کہا رقت بارکوتال نے پہلے فرما دیا کہ اللہ یار ہے ان کا تو یار یار کو جنم تھوڑا پھینکتا ہے ہر طرح کا وعدہ اندر ہی کھاتے کر دیا ہے اللہ تبارک وطالہ سمجھ نہیں کی تو ہے